دسویں پارے کا آغاز ہے شاہ فرمایا والمو انما غنیم تم منشئین اور تم خوب جان لو کہ غنیمت جو تم پاؤ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تھوڑی ہو یا زیادہ ف ان لو ہو تو غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ولیز قربا اور حضور کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ہے ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ہے ول مساکینی وبن صبح اور غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ ہے ان کنتم تم باللہی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو وماء اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان یوم فرقان یعنی غزبۂ بدر کے موقع پر یوم الطقل جمع جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے یعنی مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوئی کل شعین قدیر اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے عصاہد کریمہ میں مال غنیمت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے اور ایک حصہ یعنی پورے مال غنیمت میں سے اسی فیصد مجاہدین میں تقسیم ہوگا اور بیس فیصد جو کہ کل کا پانچواں حصہ ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک حصہ حضور کے رشتہ داروں جو مسلمان رشتہ دار ہیں انہیں پیش کیا جائے گا اور باقی تین حصے یتیموں غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے اس طرح اگر کل کا اندازہ لگائیں تو کل مال میں سے بیس فیصد یہ پانچواں حصہ ہے اور پانچویں حصے میں سے پھر ایک حصہ حضور کی خدمت میں یعنی کل مال میں سے چار فیصد حضور کی بارگاہ میں چار فیصد حضور کے مسلمان رشتے داروں کی بارگاہ میں اور باقی بارہ فیصد یتیموں غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے اس طرح بیس فیصد حصہ تقسیم ہو جائے گا تو اسی فیصد حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد اب جو 20 فیصد حصہ ہے یہ کل کا کل غریبوں میں یتیموں میں اور مسافروں میں تقسیم ہو جاتا ہے حضور کے وسال ظاہری کے بعد اب حضور کے مسلمان رشتے دار اور حضور کے قریبی جو لوگ ہیں ان میں یہ حصہ اب تقسیم نہیں ہوتا اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ یہ مال غنی سے بیس فیصد حصہ پورے کا پورا غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جائے گا یہ تقسیم کرنا تم پر لازم ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر اور اس فتح پر جو اللہ نے غزب بدر پر نازل فرمائے وہ موقع جسے یوم الفرقان کہا گیا فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ وہ دن ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور حق کو واضح کر دیا پھر آخر میں فرمایا و اللہ علا کل شعین قدیم اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو حکم فرمائے اس حکم پر ہمیں ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے ابشاد فرمایا از ان تم بل دنیا یاد کرو جب تم اے مسلمانوں میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینہ شریف سے قریب تھا ادوا کنارے کو کہتے ہیں دنیا مانے قریبی بل الدنیا دنیا تو مدینے سے قریبی کنارے پر تھے چونکہ مسلمان مدینہ شریف سے آئے تھے تو میدان بدل کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا وہم اور وہ کافر بل ادوتل مدینے سے پرلے کنارے دور کے کنارے پر تھے کیونکہ کافر مکے سے آئے تھے تو وہ میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے سے دور تھا اور مکے سے قریب تھا وہ رقب اصفلم اور کافلا یعنی تجارتی کافلہ جو حضرت ابو سفیان کافروں کا لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے جن کے ساتھ چالیس افراد تھے اور حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ رقب اور وہ تجارتی کافلا اسفل منکم تم سے نیچائی میں تھا تو ابو سفیان اپنے کافلے کو ساحل سمندر سے نیچائی میں اتار کر وہ وہاں سے مکے کی طرف گھما کے لے گئے اور مسلمان مدینہ شریف سے نکلے بدر کے مقام پر پہنچے تو سامنے انہوں نے کافروں کی لشکر کو دیکھا تو مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی کافرے کو پکڑنے کے لیے اور وہ تو روانہ ہو گیا اور سامنے مقابلہ ہوا کافروں کے لشکر سے جن کی تعداد ایک ہزار تھی ولاؤ اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے کوئی وعدہ کرتے کہ کافر کہتے کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں تم سے اور تم اس کی کوئی تاریخ طے کرتے تو کبھی بھی تم مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے کیونکہ تم یہی خیال کرتے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں کیسے مقابلہ کریں گے لف طلف تم فلمی ضرور تم مقررہ مدت میں اختلاف کر دیتے اور اس مدت کو تم میدان میں نہ پہنچ سکتے لیکن اللہ تعالی نے تمہاری لڑائی کروا دی اور تمہارا مقابلہ کروا دیا اور اس طرح کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا غلا یقدی اللہ کا نام فولا جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو انسان بسا اوقات کسی چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتا ہے جیسے بعد مسلمانوں نے اسے بڑا ہی ناپسند کیا ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم چالیس کافروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی تجارتی قافلہ ہے لیکن ہم باہر نکلے اور راستے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب ہماری جنگ ایک ہزار کے لشکر سے ہوگی جو تجارتی قافلہ نہیں بلکہ فوجی لشکر ہے اور جو ہر طرح سے اسلحے سے لیس ہے جن کا مقابلہ ہمیں ہزار تلواروں کا مقابلہ ہمیں آٹھ تلواروں سے کرنا ہے تو بظاہر یہ مشکل امر محسوس ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں اور اس کی مصلیحتیں کہ اس نے یہ مقابلہ مسلمانوں کا کروا دیا اور مسلمانوں کو فتح دے دی ہمیشہ کے لیے کافروں کا روب دبدبا جاتا رہا لی علی کا من حال کا امبئی یہ اس لیے فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے یعنی جو اب کافر بنے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ روشن دلیل دیکھنے کے باوجود اب کافر ہے اب کفر کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اس نے موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ یا اور جو زندہ ہو وہ دلیل کو دیکھنے کے بعد زندہ رہے یعنی جو مومن ہے وہ زندہ ہے زندگی سے مراد مومن ہے تو جو مومن ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ مومن رہے اس کا ایمان مضبوط رہے کیونکہ اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا وہ ان اللہ لمی و اور بے شک اللہ ضرور سننے والا علم والا ہے ان آیات کے تحت مفسرین ایک اشارہ فرماتے ہیں اور یہ نقطہ بیان کرتے ہیں انسان بسا اوقات بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بعض معاملات ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں جھکا رہنا چاہیے رب العالمین کرم فرمائے گا تو ان کاموں میں اس کے لیے بہتری ہو جائے گی یوری کا اللہ فی منام کا اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو کافروں کی تعداد خواب میں قلیل دکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کو خواب میں ہن کیا کہ مجھے کافروں کی تعداد خواب میں بہت قلیل دکھائی گئی تو صاحبۂ کرام کے جوش اور ولولے بلند ہو گئے ان کی ہمت آ گئی اور انہوں نے یہ اس خواب کی تعبیر لی اور اس خواب کی یہی تعبیر تھی کہ کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان فتح ہو جائیں گے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خواب کی یہ تعبیر صاب کرام نے سمجھی اور یہی اس خواب کی تعبیر بھی تھی دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافر دکھائے گئے یہ قلیل اس لیے بھی تھے کہ غذبۂ بدر میں جو کافر آئے تھے ان میں سے ستر کافر مر گئے جو وہیں قتل ہو گئے اور اس کے علاوہ نو سو تیس کافروں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے تو یہ قلیل وہی تھے کہ جو کفر کی موت مرنا ان کی تقدیر میں لکھا تھا اور جو ایمان لانے والے نہ تھے حضور کو وہ دکھائے گئے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کافر ہی رہیں گے ولو ارا کام اور اگر اللہ آپ کو وہ کافر زیادہ دکھا تھا لفشل ضرور اے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے تم پر خوف کاری ہو جاتا اولا تانا ذا تم فل امر اور ضرور تم اپنے معاملے میں جھگڑا کرتے اور جنگ کرنے نہ کرنے میں اختلاف کرتے ولا کن اللہ سلم لیکن اللہ نے تمہیں اختلاف سے محفوظ فرما دیا ان علیم بذات بات سدورے ش اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے مفسرین بیان فرماتے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان اختلاف بھی کرتے تو اس اختلاف کی کیفیات یہ نہ ہوتی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا بلکہ اس اختلاف کی کیفیات یہ ہوتیں کہ بہت بڑی تعداد اگر کافروں کی ہو اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو اور خطرہ یہ ہو کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو مسلمانوں کو یہ کافر مٹا دیں گے اور اس طرح اسلام مٹ جائے گا تو پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے تو یہ اختلاف ہوتا کہ بعض مسلمان کہتے کہ ہم ان سے لڑیں گے تو یہ تو ہمیں مٹا دیں گے اور جب ہم مٹ جائیں گے تو مدینہ کی ریاست ختم ہو جائے گی اور اس طرح اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے کافر اسے ختم کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے تو لہٰذا ہم کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کریں تو اس طرح یہ اختلاف ہوتا اور پھر جنگ کا فیصلہ ہوتا تو پھر شاید کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے اللہ تبارک وطالیہ نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا اور اس خواب کی تعبیر کو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہمیں فتح ہوگی اور ان کے دل سے خوف جاتا رہا اشاد فرمایاد کرو یوری کمو ہوم اللہ نے ان کافروں کو تمہیں دکھایا تم نے ان کافروں کو دیکھا عزل تقی تم جب تمہارا مقابلہ شروع ہوا فی آ یونیکم تم نے اپنی آنکھوں میں ان کافروں کو تھوڑا دیکھا جب جنگ شروع ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کافر تو شور مچاتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے یہ تو بہت کم لگتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے اپنے برابر والے سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی تجھے محسوس ہوتی ہے تو برابر والے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ستر افراد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ سو سے کم ہی ہوں گے حالانکہ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی اللہ تعالی نے مسلمانوں میں ہمت پیدا فرمائی جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے کافر بہت تھوڑے محسوس ہونے لگے مسلمان یہ سمجھے کہ کافر بہت تھوڑے ہیں وہ یو قل لیلو اور اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں میں تمہیں بھی تھوڑا کر دیا جب جنگ شروع ہوئی تو کافر مسلمانوں کو تین سو تیرہ سے بھی کم سمجھنے لگے یہ تو سمجھے بیس 25 مسلمان ہیں یہاں تک ابو جہل نے کہا کہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کفر سے جنگ کریں گے اتنے تھوڑے سے ہیں ہم تو جنگ کی ابتدا کرتے ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر مکے لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے دیکھیں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی ہمیں ہم مسلمانوں کو ابھی بیس پچیس مسلمان ہیں ان کو رسیوں سے مان کر لے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ ابتداء میں ایسا اس لیے فرمایا کہ کافر کہیں جنگ سے بھاگ نہ جائیں تو انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ اپنے عروج پر آئی تو مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں تین ہزار ہو گئی اب یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمان تو ہم سے تین گنا زیادہ ہیں اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان اس کو کہیں چھپے ہوئے تھے اور اب ہمارے سامنے بہت سارے آ گئے ہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی نگاہوں میں مسلمان بھی تین ہزار ہو گئے اور پھر جب فرشتے اترے فرشتوں کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے ایک ہزار فرشتے انسانی شکل میں اترے پھر وہ تعداد بڑھتے بڑھتے تین ہزار ہوئے پھر بڑھتے بڑھتے پانچ ہزار ہو گئے تو پانچ ہزار فرشتوں کی تعداد اور تین ہزار وہ مسلمان لگ رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے گویا کے چاروں طرف سے مسلمان اس لشکر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے حوصلے پست ہوتے گئے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی کو لے کر آپ نے ان کی طرف پھینکا تو ان پر ایسا روپ تاری ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چوٹنے لگیں اور یہ بھاگنے لگے اللہ امرن کا نا مفولا ایسا اس لیے ہوا کہ جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو یہ جنگ ہونی تھی تو اللہ تعالی نے دونوں طرف سے ابتدا میں ایسا دونوں کے لیے کر دیا کہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ بہت کم ہیں اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے گئے اور کافروں کے حوصلے پست ہوتے گئے وہ تُرْجَعُ العمور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا